جب حضرت حبیب نجار نے یہ باتیں بتائیں تو یہ کافر ان مبلغین کو بھول گئے اور حبیب نجار سے کہنے لگے کہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کیا تو بھی اپنے دین سے پھر گیا ہے اور بتوں کا کیا تو نے انکار کیا ہے تو حبیب نجار نے کہا وما لیا لابود اللہ فتح مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا تو ہاں میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ہی دُونِهِ حتن کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لوں معبود سمجھوں ان پتھروں کو بدر اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے لا تگنی شفا تو ان بتوں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے تو یہ بت ان کی پوجا کرنا جہنم میں لے جانے والے کام ہے اگر میں ایسا کروں بے شک اس وقت تو ضرور میں کھلی گمراہی میں ہوں گا بھی کم فس مشک میں تمہارے رب پر ایمان لایا پس تم میری بات غور سے سنو آپ سوچیں کہ کافر ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے لاٹیاں لیے ہوئے تلوار لیے ہوئے ہیں اور معلوم ہے کہ ایمان کے اظہار پر وہ جان سے مار دیں گے کلمہ حق کہنا اس موقع پر یہ روحانی قوت ہے جو اللہ نے حبیب نجار کو عطا فرمائے جنہوں نے کافروں کی کوئی پرواہ نہ کی اور فرمایا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں یہ نہیں فرمایا میرے رب پر انہیں سمجھایا گیا کہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے فاسمعون تم سن لو جو کرنا ہے کر لو اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی قوت ہر مسلمان کو عطا فرما کلمہ حق کہنے کی آج حق کہنے والے کو دبایا جاتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن حق کی فتح ہے تو ان کافروں نے ان کو مارنا شروع کیا اور پتھراؤ کیا اور تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہاں بظاہر ان کا جسم خون خون ہو گیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا اور شہادت کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ شہید کو چاہے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی تو اس سے کہا گیا کی لد کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا روح جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا اس روح سے جب یہ کہا گیا کال تو مرنے والا حبیب نجار اپنی قوم سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے مرنے کے بعد یہ کہا کال کہا یا لئی تومی یا ان باتوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ شہید زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے ولی بھی زندہ ہے مرنے کے بعد کلام کر رہے ہیں ان کی روحیں کلام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو ذکر کر رہا تو اپنی قوم سے کیسی ہمدردی ہے کہا کاش میری قوم جان لیتی بیما غفر علی ربی کہ میرے رب نے مجھے کیسا بخش دیا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور یہ نہ دیکھیں کہ دیکھو حق کے اظہار کرنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو میرا یہ حشر دیکھ کر لوگ ڈرے نہیں بلکہ وہ سمجھیں کہ بظاہر تو جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ٹکڑے کرنا ایسا کام آیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں مل گئی ہیں وجہ نی مین المکر اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا قومی مِن مِن مِن اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا وہ نظریہ یہ ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو تباہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی مصلیحت ہے اشاد فرمایا اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا پما کن نہ اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے ہمیں اس کی کوئی حاجت نہ تھی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی اسے تباہی سے روک نہیں سکتا کوئی اس تباہ ہونے والے شخص کو تباہی سے بچا نہیں سکتا انکانت اللہ ستم واشدہ بڑے غرور اور تکبر کرنے والے تھے مگر ایک زوردار آواز آئی سا چیخ کو کہتے ہیں حضرت جبریل امین نے ایسی آواز پیدا کی کہ اس آواز سے ان کے دل بند ہو گئے فی دا ہم پس وہ بج کر رہ گئے جیسے آگ جب جل رہی ہوتی ہے تو کیسا اچھل رہی ہوتی ہے جب اس پر اچانک پانی ڈال دیا جائے تو ایسی بجتی ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایسا ہی یہ غرور و تکبر کرنے والوں کا وجود ختم ہو گیا فیدا ہم پس اس وقت وہ بج کر رہ گئے یاباد بندوں پر افسوس ہے چاہیے کہ بندوں کی حالت پر افسوس کیا جائے ماں یا کانو بھی جب بھی ان کے پاس کوئی بھیجا جاتا ہے کوئی رسول کوئی نبی کوئی مبلغ آتے ہیں جب بھی کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھاتا ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کتنا افسوس کا مقام ہے کہ نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پانے کا وقت انہیں ملتا ہے پھر بھی یہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے علم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا کم اہ لکنا لا قرنی کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر کیا انہوں نے عبرت حاصل نہ کی انئی ہم لا یار یہ ایسے مٹ گئے کہ اب ان کی طرف یہ پلٹ کر نہیں آ سکتے تو یہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ ان کل الما جمیدئینہ محضرون اور یہ تمام لوگ ضرور ہمارے حضور جمع ہوں گے محضرون جمع ہو کر حاضر کیے جائیں گے قرآن مجید فقان حمید نے عبرت کو بیان کیا اور یہ فرمایا گیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کتنی بستیاں اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں ہم بھی گناہ کر رہے ہیں اور دن رات اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں بیماریاں پریشانیاں گھریلو ناچاکیاں چاکیاں نہ نا اتفاقیاں محبت نفرتوں میں بدل وہ وسط رسک وہ تنگ دستی میں بدل گئی کاروباری نقصان قرضے چوری ڈکیتیاں مقدمے بازیاں بے سکونی بے اطمینانی السلام علیکم فبیما قرآن نے تو فرما ہی دیا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے